بسم اللہ بسرحمن ورحمۃ اللہ وسلم علامہ السلام علیکم اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ متوسن تمام خران اور میدان نشم خران باقی تمام مسامین کو شمس واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دہ کے تافی قلع میں سے باب القصاص درج نمبر چھ آفت کے مبارکانہ تا پہنچا رہا ہوں اس میں دیت کی کل جو ہے قتل کے جو مختلف قسمیں تھا جہات ہو گیا پھر لیکن پاگل کے قتل کا حکم اچھا ملحد کے قتل کا حکم وغیرہ اور بیٹوں کے ہاتھوں والدین کے قتل وغیرہ کا حکم بیان ہو گیا ابھی آگے جو ہے قتل امد کسی کہتے ہیں کسی دوبارہ ایک توجہ دے رہے ہیں اس کے بعد قتل خطۂ معاذ شوی اور ان کے فدیات کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ چھ نمبر دو سو تینتیس سے شروع ہو رہے ہیں جی دس نمبر چھ جو ہے احمد المحل بارہ امد ماس یعنی سو فیصد عمدی امن ماذ اس کے کسی کو قتل کرنا امد ماذ بولتے ہیں تو اس طریقے سے کہتے ہیں فقاص صبح ذکر ہو اس کی بات تفصیل سے شروع میں گزر گیا یعنی آپ بھی دوبارہ توجہ دے دیں شار طور پر مل رہا بھی ہے قتل عمل کا یعنی آمی فی پھیلیں یعنی اپنے فیل میں کسی کو مارنے میں بھی وہ عمدن ہے جان بوجھ کے کسی کو مار رہے ہیں فیل میں بھی امت ہے یعنی جان بوجھ کے مار رہے ہیں کا سے دن قتل ہو اور درحال کی. جو ہے اس کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہوا ہے اپنی جان بوجھ کے مضبوط ارادے کے ساتھ مکمل ارادے کے ساتھ کسی کے قتل کے ارادے سے کسی کو کوئی قاتلانہ جو ہے ہاں اسلحے کے ساتھ ابزار کے ساتھ مارے جیسے کمن قتل ہوا جیسے کوئی شخص قتل کرے کسی شخص کو جس سے تلوار کے ذریعے سے واغی اس کے علاوہ دوسرے آج کل کے جو ہیں ہاں جو پسٹول چاقو ان کے ذریعے سے وارد قتل ہوں اور اس کا اعلیٰ بھی قتل کا ہے اعلیٰ بھی قتع اور قتل کرنے کی نیت سے مارا ہے تو یہ اس, اس ان کے قتل کو جو ہے قتل آمد محض بولتے ہیں اس کی نیت جو ہے اس کا اصل حکم قصاص ہے اگر مختول کے ورثہ اس کو دیت پہ آنا چاہیں تو دیت بھی لے سکتے ہیں اگر اللہ خل معاف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کا اصل حکم قصاص ہے عمل خطہ الماس قاتل کے دوسری قسم خاطۂ ماس عمل ماس کے بالکل مقابل میں سو فیصد غلطی سے ہو گیا اس کی مثال کے خطۂ ماس کی خواہ یا کون مختلف وہ یہ کہ یہ قاتل جو ہے قاتل کا عمل یہ کہ وہ شخص مخت خطا کرنے والی فی فیل ہے اپنے عمل میں بھی فیل میں بھی اور وقاء ارادے میں بھی یعنی نہ اس نے اس بندے کو مارنے کی نیت سے مارا ہے اور نہ جو ہے اس کا قتل اس کی نیت اس کو قتل کرنے کا تھا اس نے تو اس بندے کو مارا ہی نہیں اس نے کسی اور چیز کو مارا تھا لیکن اس بندے کو لگ گیا جیسے کہ میں جیسے کوئی شاعت تیر پھینکے یا اقردن, کسی نشانی کو فیوسی و انسان تو ایک انسان کو لگ جائے تو اس بندے کے اس انسان کو مارنے کا نہ ارادہ ہے نہ اس نے اس کو قتل کرنے کے نیت سے مارا ہے اصلاً اس کا ارادہ ہی اس کو مارنے کے نہیں اس کا مانا کسی اور نشانی کو تھا کسی شکار کو تھا لیکن بدقسمتی سے انسان کو لگ گیا تو لہٰذا یہاں پر کیا مختنفی فعل ہیں وہ اپنے اس فعل میں عمل میں بھی خطا ہوا کیونکہ اس کا اس انسان کو ماننے کا سرے سے ہی اس میں ارادہ نہیں تھا اور قصد دے اور اس کو قتل کا بھی حرکت سے ارادہ نہیں تھا یعنی بالکل اس کو مارنے کا نہ قتل کا نہ مارنے کا کا ارادہ ہے کسی جانور کو مارا کسی نشانی کو مارا اور بدقسمتی سے یہ بیچ میں آ کے اس کو لگ گیا اور اس کو نقصان ہوگا یا اور یہ مر گیا اس کو خطہ ہے ماحول بولتے ہیں جی دوسرا شبی ہے و خطا کچھ یعنی اس کا فعل تو مارا تو ہے اس نے لیکن قتل کی نیت سے نہیں مارا جیسے انہوں نے استاد شاگرد کو ترویت کی نیت سے مارتے ہیں لیکن وہ بندہ اس پہ خوت ہو گیا مثلا تو شبی ہے و خطا امن اور خطا کے دونوں سے مشابہ دونوں کے درمیانی پہلو ہے دونوں سے مشابہ رکھتے ہیں اما شبیح بے معنی امت خطا دونوں سے شبیح قتل کیا ہے فاویہ یقون آمدن یہ کہ شخص عمدن کرے فی فیل ہی. اپنی فیل میں تو آمدنی ہے مارا ہے اسی بنجے کو مارنے کی نیت سے مارا ہے لیکن نہ وہ اعلیٰ ہے قتل کرنے والے اعلی سے بھی نہیں مارا ہے وہ نہ قتل کی نیت سے مارا ہے تو لیکن صرف مارنے میں آمد ہے آمدن فی فیل, اس فیل میں پنس مارنے میں آمد ہے آمدن کیا ہے لیکن مفت قص ارادے میں خطا ہو گیا جیسے کمن یہ جب وہ لطب جیسے کوئی شاید مارے کسی کو ادب سکھانے کے لیے انہیں تھپڑ مارا تھا ہاں جی. لیکن جو ہے فضا مہ تو سے حسا جگہ پہ لگ گیا اس وجہ سے وہ مر گیا تو یہاں پر جو ہے مارنے میں تو آمد ہے لیکن قاتل کی نیت سے نہیں مارا اعلی و نہیں تھا تو وہ غزل جنایت و الا پس یہ جو قاتل کے تین قسمیں ہو گئے ہاں جی آمد ماس خطۂ ماس دو اور خطا و کے درمیان ہے وہ غزل جنایت ہو ہاں جی یہ تو قاتل تھا اسی طرح جنایت سمرت یعنی کہ اعضاء کو زخمی کرنا قلع جنایت ہو کو یہ زخم پہنچانا نقصان پہنچانا اللاضا انسان کے آزا کو تو وہ بھی تن قسم بحاظ الاسم اثلاسا اعضا کو نقصان پہنچانا بھی جس طرح قاتل کے تین قسمیں ہیں ہاں اس کا بھی اعضاق و نقصان پہنچانے کی بھی تین قسمیں ہیں اس میں بھی امدماس بھی ہو سکتے ہیں خطا ماس بھی ہو سکتے ہیں اور شبی بین امد اور خطا بھی ہو سکتے ہیں اس میں بھی تین کسی کے ہاتھ کو کاٹا ہاں جی امدن ہاتھ کو کاٹنے کی نیت سے کاٹا اور لے کے ذریعے سے ہاتھ کو کاٹنے والا آلے کے ذریعے سے کاٹا تو یہ خطۂ امد ماس ہو گیا ہاں جی لیکن اس نے خطۂ ہی جی کسی اور جانور کو مارا جب بندے کے ہاتھ پہ لگ گیا اس کے ہاتھ کو نقصان پہنچ گیا تو یہ خطہ ماس سے اور شبی بن امن و خطہ بھی بندے کو مجھ سے مارا تھا ہاتھ کو نقصان پہنچ گیا کہ نیت سے نہیں مارا تھا لیکن نقصان پہنچ گیا ہاں جی ہاتھ کٹ گیا مثلا انگلی کٹ گیا تو یہ چیزیں ہے شبی بن امت اور خطا ہے اب قتل امد کی دیت ہاں جی اگر سانس نہ لے لیں دیت لے لیں تو پھر جو ایک کو معاف کر کے اس میں کیا کیا چیزیں دیت میں لے سکتے ہیں فرمات و دیت المد امدن عالیہ قطع کے ذریعے سے قاتل کرنے سے اس, میں اس کی دیت یہ ہے ان تراضایہ اگر دونوں راضی ہو جائیں ہاں جی مقتول کے ورثہ راضی ہو جائیں اور قاتل بھی دیا دینے پہ راضی ہو جائیں دونوں دیات پر تو سب سے پہلے میت تو سو اونٹ سو اون من, من مسان البی دو سالہ دو سالہ جو ہے سو اون او میعطا بغارت نیا دو سو گائے او الف شاتن قبیرت نیا ایک ہزار الف شاط ایک ہزار بیر بکری بڑا والا ایک ہزار بڑا بکری ہیں جی او الف شاتن صغیرت نیا الف ہاں جی الفا الفاط الف تہنیا سے دو ہزار ہیں جی الف مرت محرت ہے یہ الفان سے نون اضافت میں گر گیا ہے تو اب الفاظات یا دو ہزار چھوٹے بغیر یعنی بڑا والا ہوتا ہے ایک ہزار چھوٹا ہو تو دو ہزار اور میتا کی یا دو سو کپڑا اور کل قسوتاً ہر کپڑے کی قیمت قیمت ہر کپڑے کے ایک گائے کی قیمت ہو دو سو گائے دو کپڑا بھى دو سو دو سو اور ہر كپڑے کا قیمت جو ہے ايک گائے كى قيمت كو بہت قيمتى كپڑا قیمت. یاتحان کی شکم دید قیمتی کپڑے کا او الف دینارنیا ایک ہزار دینار جو سونے کا پیسہ ہے ایک ہزار دینار ایک ہزار مسقال بن جاتا ہے او اشرت و اعلیٰ درہمیا اشرت اعلیٰ درم یا دس ہزار درہم اشرت دس اعلیٰ کی جمع ہزار درہم درہم یا دس ہزار درہم درہم چاندی کا پیسہ ہے ہاں جی چاندی میں اور اس نہ عشرت الفنیا بارہ ہزار درہم بارہ ہزاروں ساتھ ہوگا ان کا نام اسقال الظہب ہے اگر سونے کا وزن آزد زیادہ مہنگا ہو من اشت دس دن ہم سے یعنی چونکہ پہلے اس حساب سے ایک دن ہم کا دس دس ایک دن کا 10 دن کے حساب سے یعنی ایک سونے کے دنار کا دیر سونے کا جو پیسہ ہے ایک دنار کا ایک روپئے کا دس درہم چاندی کا تھا ابھی اگر کبھی ایسا بھی دینار منگا ہو جاتا ہے مثلا بارہ دینار کا بارہ درہم کا ایک دینار آتا ہو تو اسی حساب سے یقیناً بارہ ہزار بن جائے گا لہٰذا جو ہے آ... یا بارہ ہزار درہم بارہ ہزار ازن تاشر الفن ان کا نمسخال الضحابی اگر ہو سونے کا جو وزن آج جا... سونے کی وزن کے وزن کا قیمت آج زیادہ منگاؤ میں نہ درہم سے تو بارہ بارہ ہو تو بارہ ہزار ہو جائے گا کیوں ایسا فرق کیوں ہوتا ہے لطفہ ہوتی نتی و فرق ہونے کی وجہ سے مختلف جگہ کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے پھر قیمت ہی ماں سونا اور چاندی درہم و دینار کی قیمت میں تو اس وجہ سے کبھی قیمت آگے بھی جا سکتا ہے لہٰذا دس ہزار دلہن دی بھائی بارہ ہزار بھی ہو سکتا ہے اور یہ دینا کا جو دیت جو ہے یہ جو سارا دین ہے کس کے مال سے دیں گے وہ تو آدھا ادا کیا جائے گا یہ سارے دین یہ دیت مال القاتل خود قاتل کے مال سے دیں گے پھر صنعت نوجیں ایک ہی سال کے اندر ایک سال کے اندر جو ہے ماہانہ حساب کر کے جو ہے ایک سال کے اندر اس کو یہ قاتل ہی کے مال سے ایک سال کے اندر یہ دیت پر اس نے ادا کرنا ہے تو وہ یہ دیت کی یہ حکم جو ایک سال میں یہ سارے اس کو دیتیں دینا ہے مغلزۃن زیادہ سخت ہے پھر سے یعنی کی یہ صورت زیادہ سخت ہے اونٹوں کے سال کے لحاظ سے بھی چونکہ سب کے سب دو سو دو سال کا ہیں تو دو سال کا دو سو, سو اونٹ حاصل کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہیں لہذا اونٹوں کے سال کے لحاظ سے بھی یہ سب سے سات قسم کے حقم ہیں اور, ہاں جی اور زمان اور زبان کے لحاظ سے بھی چونکہ ایک سال کے اندر ادا کرنا ہے تو لہذا جو ہے یہ زیت کے اقسام میں سے سب سے زیادہ صحت قسم کا دیتے ہیں کیونکہ ایک سال کے اندر ادا کرنا ہے سو اون یا دو سو گائے دیتے ہیں دو سو گائے یا درہم دیر دینا جو بھی دے دیں لیکن ایک سال کے اندر دینا اور جو قاتل کے اپنے مال سے دینا والمادی ہاں ہاں ہاں تو یہ فرما یہ مغالا سات ہے نلیم انڈوں کے سال کے لحاظ سے بھی وہ زمان کے لحاظ سے بھی ایک سال میں والمادی ادا کرنے والے کے لحاظ سے بھی کیونکہ یہ مال خود قاتل کو دینا پڑے گا اس کے جو ہے رشتہ داروں کو دینا نہیں پڑتا کیونکہ قطع خطۂ ماضی میں رشتہ کو دینا پڑتا ہے خود کو نہیں پڑتا ہے یہاں ان خود کو دینا پڑتا ہے فرماتے ہیں یہ حاضل وجوہ سے یہ چھ صورتیں جو دیت کی ہیں اصول المستقل یہ جو ہے اصول مستقل ہیں ہاں جی مستقل وصول ہیں دیت کی بن خود بنفسی نفس ایسا کہ اصول چھ اصول ہے یہ آپ کے لیے مال چھ اصول مطلب یہ ہیں ان چھ مثلا ہاں جی سو اونٹ دے دیں یا دو سو گائے دے دیں یا ایک ہزار بکری یا دو ہزار بکری دے دیں چھوٹا بڑے لحاظ سے یا دو سو کپڑا دے دیں یا دس ہزار ایک ہزار دینار دے دیں یا دس ہزار یا منگو تو بارہ ہزار دین دے دیں تو یہ کل چھ دیا ان چھ چیزوں میں سے ہر ایک مستقل اصول حاصل ہے جو بھی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں آپ درہم میں سے دینا چاہیں دیرہ میں دے سکتے ہیں دینا میں سے دینا دینا میں دے سکتے ہیں پیر بکریوں میں سے دینا چاہیں اس میں سے دے سکتے ہیں اون میں دینا چاہیں گاجے میں دے سکتے ہیں جس میں سے دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اصول مستقل کا مطلب ہے ان میں سے جس شکل میں بھی آپ زیت پورا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں عام طور یہ ہوتی ہے کہ یہ چھ مختلف رہنے کی وجہ ہیں کوئی کپڑا والے تو آپ کو کپڑے سے دینا آسان ہے بیر بکڑیاں والے ہے کون سے دینا آسان ہے اون والوں کو کون سے دینا آسان ہے اور گائے والوں کو گائے سے دینا آسان ہے جرہ ہم دینا اس سے دینا آسان ہے اس لحاظ سے مزہ ایک الگ الگ مستقل اس کی صورتیں بیان لیا صورتیں مین معین کیا یعنی سے فلمار ہیں آسانی کے لیے یہ من اسابل یہ ایل اون والوں سے اون دے دیں اون والے اون دے دیں ابن صاحب بقر گائے والے البقرا گائے دے دیں ابن اصاب شاد بکری والے الشادہ بکری میں سے دے دیں امن عصاب صوبے کپڑا والے الصوبہ کپڑے میں سے دے دیں او عصاب دینارِ دینار والے سے دینا دینارہ دینار دے دیں امن صابل درہم درحم والے سے الدرام درہم دے دیں یعنی جن کے پاس جو مال ہے وہ دینا آسان ہو جائے گا اسی میں سے دے دیں البتہ جو ہے ولا یوش شرط و بعض وہاں شرط نہیں کہ جاتے ان میں سے فلاں دوسرا یہ چیز دے دو ایک باس کا بے آدمین با دوسرا باعث نہ ان کی شرط میں ویسے یہ شریعت میں یہ نہیں بھائی اگر آپ دیر ہم نہیں دے سکتے تو حتمند جینا دے دو اون نہیں دے سکتے تو حد من گائے دے دو ایسا کوئی شرط نہیں ہے آپ کی بلکہ کی بلکہ ولی جانی قاتل کے لیے الخیا اختیار ہے پھر بدلے ائی شاہ جس کے بدلے میں جو چاہیں دے سکتے ہیں پھر بدل ائی میں جس کے بدلے میں شاہ جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں یعنی حالانکہ وہ اونٹ والا ہے لیکن وہ اون سے دینا نہ چاہیں گائے میں سے دینا چاہیں دے سکتے ہیں وہ گائے والا ہے درہم دینار میں سے دینا چاہیں اس میں سے دے سکتے ہیں درہم دینار والا ہے اون گائے میں سے دینا چاہیں دے سکتے ہیں اس کے مطلب یہ ہے جانیں قاتل قلعہ یار اختیار پھر بدل ائی شاہ ان میں سے جس کے بدلے میں جو دینا چاہیں وہ دے سکتا ہے اس میں آزاد ہے لیکن دیں, دیں گے انہیں چھ صورتوں میں سے جو بھی اس کے لیے آسانی ہے اس میں سے دے دیں گے آج کل تو روپوں میں روپیوں میں دیں گے دیر حامدین کا قیمت کریں گے ہاں یا سو ان کا خیمات کریں گے وہ آپ پیسوں میں بھی لے سکتے ہیں تو آج کے اندر جو ہے یہیں پر اتفاق کریں گے